اب نصاب تعلیم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نصاب تعلیم بڑا اونچا نصاب ہے رب صورت قدر کا بلعلط نصاب تعلیم کے بعد کس کا عظمت نصاب کا بیان ہے خلاصہ عظمت قرآن فضیلت لیلت و قدر اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمت قرآن یہ کس کی تعلیم ہے جی نصاب تعلیم کی عظمت بے شک اتارا ہم نے اس قرآن کو لالت القدر کے اندر جانتے ہو لالت القدر اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے لالت القدر یہ استفام تخفی تخفیم ہے عزت کے لیے تفقیم کے لیے لالت القدر خیر من الف الفشہار یہ فضائل لالت القدر ہے فضیلت نمبر یہ ہے کہ للاۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینے سے بعض لوگ یوں کہتے ہیں لالت القدر کی عبادت ہزار مہینے کے برابر ہے برابر نہیں اس سے کیا ہے بہتر اچھا فضیلت نمبر ایک آ گئی تنزل الملائ فضیلت نمبر کتنی دو اترتے ہیں فرشتے اور خاص کر جبریل علیہ السلام بیچ اس کے اسی لال القدر کے اندر سات حکم رب اپنے کے من کل عمر ہر عمر خیر کو لے کے ساری رات جبریل پرشتے گشت کرتے ہیں جہاں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں نا ان میں شامل ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتنی فضیلتیں آگے جی دو تنز دارو نمبر دو سلام الفضیلا نمبر تین اس سلام کی ترکیب یہ ہے کہ سلام الحیا اس سلام خبر مقدم ہے ہی کیا ہے مقتدا موخر ہی یا سلامن یہ رات جو ہے سلامتی ہے سرا پر سلامتی ہے رات کتنے تک حتیٰ متلائل فجر تلوئے فجر تک سلامتی رہے گی ساری رات اللہ کے فرشتے رہتے ہیں بعض بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے یہ نکتا باد لوکو کہتے ہیں لالت القادر کے کتنی ہر ہیں نو ہیں اور کتنی دفعہ لوٹایا گیا لالت القادر کو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 wwwshaheed